للہ. الحمد اللہ النبيين محمد بسم الرحيم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 ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء والله ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا الہمنا رشدنا و من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فتنا یا ربلا گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ تبدیلی مضامین پر بھی نظر ڈال لی تھی اور پہلی آیت پر اپنی گفتگو کو تقریباً مکمل کر لیا تھا اس پہلی آیت مبارکہ کے ذمن میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجیے اس میں جو چار اسمائے حسن آئے ہیں الملک القدوس، العزیز الحکیم ان کا بڑا گہرا ربط ہے دوسری آیت میں جو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فرائض کے ضمن میں چار اصطلاحات آئی بلکہ فرائض سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کر رہے وظائف چہار گانا فرائض چہار گانا یا وظائف چہار گانا وظیفہ وہ شے ہے جس پر کے دوام ہوتا ہے مسلسل جو کام کوئی کرتا ہے وہ اس کا وظیفہ ہے وظیفہ حیات ہے تو حضور کے وظیفہ حیات کو چار اصطلاحات کے حوالے سے یہاں نمایاں کیا گیا ہے اور جس میں حضور کا جو اساسی منہاد ہے انقلاب کا وہ مسمر ہے وہ کیا ہے تلاوت آیات یتلو علیہم ہم آیات ہی نمبر ایک نمبر دو وہ یوزکی نمبر تین ویول محمل کتاب اگرچہ دوبارہ لفظ تعلیم نہیں آیا ہے لیکن مراد کیا ہے ویول محم الحکم وہ انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات نمبر ایک ان کا تذکیہ کرتا ہے نمبر دو انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی نمبر تین اور انہیں تعلیم دیتا ہے حکمت کی نمبر چار یہ در حقیقت چاروں وظائف جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عکس ہے اللہ تعالی کے ان چار ناموں پہ جیسے بادشاہ کے فرامین سنائے جاتے ہیں پروکلمیشن اعلان ہو رہا ہے پچھلے زمانے میں ڈھنڈور آتا تھا اور ڈھنڈوا پیٹتا ہوا وہ اعلان کرتا تھا کہ یہ بادشاہ کا فرمان ہے یہ گویا کہ بادشاہ ارض و سما کے فرامین سنانا یہ یتنو علیہم آ جاتے ہیں پھر وہ القدوس ہے پاک ہے اللہ اس کا عقس یزکی ہیں انسانوں کو بھی پاک کرنا جیسے کہ ایک حدیث حدیث نبوی میں الفاظ آئے ہیں اگرچہ اس کی صنعت پر محدثین کو کچھ کلام ہے لیکن صوفیاء کے ہاں اور اکثر مفسرین بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں تخلقوب اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق کا ایک عکس پیدا کروں اللہ تعالی رحیم ہے تم بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرو سورت تغاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ کرو وہ یہ, یہ وہی ان اللہ غفور الرحیم و تعفو کافو تصف تصفرو فا ان اللہ غفور الرحیم تم اللہ کی مفرت چاہتے ہو کہ نہیں تو تم بھی تو معاف کیا کرو تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ نہیں تم بھی تو رحم کیا کرو ارحم من منفی لفظ ایر ہم کو منفی تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے تو تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے تو گویا کہ تخلقوب اخلاق اللہ کا یہ تصور جو ہے چاہے یہ حدیث پرٹیکولرلی جو ہے اس کی سند قوی نہ ہو مضمون اپنی جگہ پر قوی ہے یہاں میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالی کا, کا دوسرا جو یہاں پر آیا ہے نام نامی اس میں القدوس اس کا اکس ہے یوزکی ہے تیسرا ہے العزیز عزیز زبردست مقتدر مت اور یہ تعلیم کتاب یہ بعد میں اس کے لیے دلائل بھی میں پیش کروں گا یہ ہے در حقیقت اللہ کے قوانین کو سکھانا قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی قانون کی بات آتی ہے وہاں لفظ کتاب آتا ہے کوتبہ کوتبہ الحکم استبہ الحکم المت ہو ان طرح کا خیر السین لکھ دیا گیا تم پر کوتبہ الحم القتال اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو حکم جہاں آتا تھا کوئی شریک وہ گویا کہ اس لفظ کے ساتھ آتا یہ ہے العزیز کا عکس ہے جو مقتدر مطلق ہے حکم دینے کا حق رکھتا ہے اس کے احکام اس کے احکام شریعت جو ہے جو اس نے دیے ہیں وہ ہے تعلیم کتاب آخری لفظ الحکیم اس کا تعلق جو ہے یو الحکمہ بالکل واضح ہے آخری نام نامی ہے ہی الحکیم اور اس کا عکس ہے وہ المحم اس اعتبار سے یہاں کے چار اسما جو پہلی آیت میں آئے الملک القدوس العزیز الحکیم ان کا ایک عکس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہار گانا میں یتلو علیہم آیات ہی وئی ویو اللہ کے تاب وال اب آئیے اس اصل میں ہماری بحث جو ہے دوسری آیت سے متعلق پہلی بات تو یہ کہ یہ عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا اس پر گفتگو کچھ ہو بھی چکی ہے اس کا جو ہم وزن ہونا ہے سورہ صف کی آیت نمبر نو کے ساتھ وہ پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے ہوول نذی ارسلہ رسول ہوں ہوزی باس افلین رسول مین ہوں ایک ہی بات ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے دو چیزیں دے کر بھیجا خدا اور دین حق تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر یہ ہے مقصد بے محمدی اللہ صاحب السلط والسلام۔ اس کے لیے جو جمیت درکار ہے جو مردان کار درکار در در در در ہے وہ کہاں سے فراہم ہوں گے ہو الزیح با صف المین رسولم منہوم یتنو علم آیات ہی وئیزکی ہم وی تو یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یہ مرکز ہے محور ہے باقی تمام آیات جو ہے وہ در حقیقت اس کے گرد گھوم رہی ہے جن میں سے مثلاً ایک مثال سامنے آ چکی ہے کہ پہلی آیت میں بھی جو چار اسما آئے ہیں ان کا ایک تعلق انہی چار وظائف چار کے ساتھ ہے اب اس پر غور کیجئے یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں یہ فرائض چہار گانا چار مرتبہ ہے اس کا ہم وزن ہونا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو مقصد بے سط محمد اللہ صاحب سلاۃ والسلام کو جو رایت بیان کر رہی ہے وہ تین مرتبہ قرآن میں آئی ہو السلا رسول الحق علی الدین کل یہ الفاظ تو بغیر کسی شوشے کے فرق پہ یہ میں بیان کر چکا ہوں بارہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ ہے آخری حصہ دو مرتبہ وہی ہے و لوکر حل ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح میں و کفا بلاہ شہیدہ لیکن اصل آیت جو ہے پوری جو اس کا میجر پارٹ جو ہے وہ جو کا تو بغیر کسی شوشے کے فرق پہ ہوسلا رسول جو یوز رو الدین کل اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ جو فرائض چہار گانا یا وظائف چہار گانا ہے قرآن مجید میں چار مرتبہ ہیں تین مرتبہ اسی ترتیب سے آئے ہیں تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت البتہ ایک جگہ پر ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تسکیہ تسکیہ آخر میں آیا ہے تو اس سے بات جو ہے اس وقت جو واضح کرنی ہے صرف یہ بات کہ یہ امود ہے اور ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ قرآن مجید میں بین ہی ان اس ترتیب کے ساتھ میں تین مرتبہ آئے الفاظ اور ذرا سے فرق کے ساتھ چوتھی مرتبہ آئے اب آئیے اس کے ایک ایک نف پر غور کیجیے ہوزی یہ دو الفاظ تو جو کہ تم جو سورہ سف میں آئے وہ یہاں آئے ہوزی ارسدہ رسول ہے باسف المین الزی سے مراد اللہ وہی ہے اللہ اور خاص طور پر یہاں اس کے لیے چونکہ فوری طور پر جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ رب تھے وہی ہے اللہ جو الملک ہے القدوس ہے العزیز ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں سے ایک رسول انہی میں کا اب یہ ہے در حقیقت گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہاں پر ہو الزیح یہ جا رہی ہے براہ راست الملک القدوس العزیز الحکیم کی طرف وہی اللہ کے جو الملک ہے العزیز ہے القدوس ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے اٹھایا ہے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے فل امی اس کا مفوم کیا ہے یہ ذرا غور طلب معاملہ ہے امی اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا جو نسبت ہے وہ ہے ماں کی طرف ام لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے اور چونکہ مفوم اس سے لیا گیا ہے جیسے بچہ جب ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوتی ہے تو پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا تو جو شخص بھی پڑھنے لکھنے سے محروم رہ گیا ہو پڑھائی لکھائی اس کی نہ ہوئی ہو تعلیم دنیاوی جو ہے اس نے حاصل نہ کی ہو اسے امی کہہ دیا جاتا اور اس کی نسبت جو ہے وہ گویا کے والدہ کے ساتھ ہے یہ لفظ چونکہ عام ترجمہ ہے اس کا وہ شخص کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے ثقیل لفظ استعمال کریں گے ان انگریزی میں جو ہے ذرا ان لیٹرڈ ون بڑا مناسب تھا اور مہذب تھا اس کا مفوم ہے کہ وہ شخص کے جس نے باقاعدہ دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی بعض لوگوں نے چونکہ اسے اس لفظ کو اس معنی میں حضور کے شایان شان نہیں سمجھا حضور کے لیے کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے شایان شان نہیں ہے تو بڑا تکلف کیا ہے انہوں نے کہ یہ در حقیقت ام القرا ام القرآ جو بستی ہے بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ شورا کے اندر موجود ہے بزار کا قرآن عربی تنظیرا ام الق قرآ و اے نبی اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی آپ پر وہی کیا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القرآ جو ہے بستیوں کی ماں مرکزی بستی مکہ مکرمہ اس کے رہنے والوں کو اور وہ جو اس کے ارد آباد ہیں ان سب کو آپ خبردار کریں تو ام القرا یہ کسی بھی ملک کی مرکزی بستی صدر مقام یہ لفظ بھی آ چکا ہے ہمارے محاذ میں اس پر بحث ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے حالیہ دور میں اس امی کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف حضور کے لئے لفظ آیا ہے پرانے مجید میں تو ام القرا کی نسبت سے جیسے دہلی کا رہنے والا دہلوی لاہور کا شس لاہوری اسی طریقے سے ام القرآ سے نسبت رکھنے والا امی لیکن یہ نرا تکلف ہے اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے بعض لوگ اپنے ذہنوں میں کوئی تصورات قائم کر لیتے ہیں وہ تصورات انہیں حضور کی شان کے ساتھ یا کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ مناسب نظر نہیں آتے شایان شان نظر نہیں آتے تو اس سے پھر دائیں بائیں ادھر ادھر, ادھر الہاد جسے کہتے ہیں کجروی اور ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا وہ خام اختیار کرتے ہیں اور یہ تکلف ہے نرا اس پر تقریباً اجماع ہے اس کے معنی یہی ہے ان لیٹرڈ ون جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعلیم بھی ہوئی ہے وہ تعلیم لدنی ہے علم لدنی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا یا وہ تعلیم ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے حاصل ہوئی یہ بھی آتا ہے کہ پہلی وہی کے بعد مسلسل تین برس تک حضرت اسرافیل ہم وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم آپ وہ ان کے ذریعے سے ہوتی رہی باقی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا وہ تو قرآن مجید ہے ہی کہ جو آیا اور قرآن کے سوا بھی وہی جلی کے ساتھ ساتھ وہی خفی کے بھی ہم قائل ہیں تو اس اعتبار سے باقی جو علم ہے آپ کا وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی بھی انسانی علم کے پیمانے سے اسے ناپا جا سکتا ہو اس کی ڈائمینشنز اتنی ہے کہ ہمارے تصورات سے تو وہ در حقیقت محاورہ ہے لیکن جو دنیا میں طریقہ ہے حصول تعلیم کا اس اعتبار سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو ہوزی بادشاہ فل اب یہ لفظ یہاں آ رہا ہے پوری قوم کے لیے امی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے خود حضور کے لیے بھی سورہ آراف کے اندر اور دو مرتبہ آیا لیکن یہاں پر جو آ رہا ہے فی یہ کس معنی میں اس کو سمجھ لیجئے اصل میں یہ لفظ ہے اس کی بنیاد ہے یہود کے ایک تصور پر وہ چونکہ اہل کتاب تھے صاحب کتاب تھے انہیں غرہ تھا باقی جتنی بھی اقوام تھی دنیا کی جن کے پاس نہ کوئی شریعت نہ کتاب ان کو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے یہ انپڑھ لوگ ہیں جو ان گھڑ بھی کہہ لیجئے غیر مہذب جیسے کہ یونانی جو ہے وہ اپنے سوا سب کو باربیرئنس کہتے تھے باقی سب تو وحشی لوگ ہیں ہم ہیں مہذب لوگ ایسے ہی یہودیوں کو یہ کرا ہو گیا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم صاحب کتاب ہیں ہمارے پاس شریعت ہے ہمارے پاس کتاب ہے باقی یہ لوگ سب کے سب جو ان پڑھ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی اعتبار سے تو اس کے لیے وہ لفظ جنٹائلز بھی استعمال کرتے تھے لفظ گوئمس بھی استعمال کرتے تھے اور اس میں حکارت کا پہلو تھا اور یہی عربی میں یہ لفظ پھر آتا تھا امی کے ترجمے کے ساتھ امی وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی علم ہے نہ کوئی تمدن ہے نہ کوئی تہذیب ہے ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے امیین کہتے تھے وہ اہل عرب کو. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اور یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ کی توہین کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہو آپ اسے اپنا لیجئے اور اس کو اپنے کردار اور اپنی ذات کی عظمت کے حوالے سے اس لفظ کو عظمت عطا کر دیجیے یہی بات جو میں آج کل کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے لیے فنڈامنٹلسٹ کو گالی کے طور پر اختیار کیا ہے ہم کہیں کہ ہاں ہیں ہم لیکن اپنے کردار سے اپنے طرز عمل سے اپنے رویے سے پھر ہم اس فنڈامنٹلسٹ جو ہے اس کو بجائے اس کے کہ یہ گالی سمجھی جائے اسے وجہ شرافت بنا دیا جائے وجہ شرف بنا دیا جائے یہ در حقیقت عظمت کی بنیاد بن جائے اسی طریقے سے ہمارے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جن کو یورپ نے خاص طور پر جو ہے وہ وہ ایک معنی ایسے پہنا کر گالی کی شکل دے زمی گالی بنا دی ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے کہ ہاں اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں غیر مسلم زمی لیکن زندگی کے معنی کیا ہے ذمے کے معنی یہ ہے کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اور ان کے مذہبی عقائد اور ان کے محبت جو بھی ہوں گے عبادت گاہیں ہوں گی ان کی مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے نظام خلافت گارنٹی کرتا ہے یہ ذمہ ہے ذمے سے زمی بنا ہے جزیہ کو گالی بنا دیا گیا جزیہ جزا سے بنا ہے بدل ہے ہر ریاست جو ہے اپنے شہریوں سے ٹیکسز لیتی ہے آخر کہاں سے آسمان سے تو چھپڑ پھاڑ کر تو پیسہ نہیں آتا ہے انتظام و انسلام کے لیے اگر کوئی آپ کی شہر کی جو ہے کارپوریشن ہے وہ بھی ٹیکس لگائے گی تو آخر صفائی کا بندوبست کرے گی سڑکوں پر روشنی کا بندوبست کرے گی ٹیکس نہیں لگائے گی تو کیسے کر لے تو یہ ان خدمات کا بدل ہے کیونکہ مسلمانوں سے زکوط ہے حشر ہے لیکن یہ کہ غیر مسلموں سے گویا کہ ٹیکس کی شکل میں لیا جا رہا ہے ٹیکس گالی نہیں ہے تو یہ بدل ہے جزیا جزا سے بنا اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو ہن کریں اور جس کو بھی وہ گالی بنا دے ہم زیادہ دھڑنے کے ساتھ کہیں کہ نہیں یہ ہے ہم اسے تسلیم کر دیں قرآن نے یہ کیا ہے کہ امیین کا لفظ جو وہ بہت ہی استحقار کے طور پر اہل عرب کے لیے استعمال کرتے تھے یہ امی ہے امیین ہے قرآن نے کہا ٹھیک ہے یہی لفظ <تصف> ہو الزیبا سفیل اور رسولا ہو یتلو الم آیات اللہ محب الکاب الحکمہ ایک ان پر تنز بھی ہو رہا ہے ان کے پنڈارے علمی پر ضرب لگائی جا رہی ہے تم بڑے پڑھے لکھے اور بڑے صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہونے کی مدعی ہو یہ دیکھو ہماری قدرت ہم الملک ہے ہم کسی بے جان شہ میں جب چاہے جان ڈال دیں ہم کسی ان پڑھ قوم کو اس جگہ پر اٹھا کر کھڑا کر دیں کہ وہ دنیا کے معلم بن جائے یہ ساری طاقت اور یہ ساری سارا اختیار ہمارے پاس ہے اختیار بطلک ہمارا ہے العزیز ہم ہیں تم نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لیا اللہ يعلم الكتاب اللہ تو میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر وانا الفضل ہوتی ہے میں شاہ فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے اس کے قبضۂ قدرت میں جس کو چاہے ادا کر دیں تو اس میں گویا کہ ان پر ایک تنس بھی ہے میں قرآن مجید سے جو اس کے استعمالات ہیں وہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں سور آل عمران کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کل الزین اوت الکتاب ابلمی اسلم اے نبی فرمائیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو امی ہے تم اسلام لے آئے ہو اسلام لاتے ہو یا نہیں تو گویا کہ یہ دو کیٹیگریز پرانے مجیب نے خود معین کر دی کہ اہل عرب میں جو اولین مخاطب تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں ظاہر بات ہے کہ ہندو ہوں مجوسی ہوں وہ آپ کے براہ راست مخاطب نہیں بنے آپ کی حیات طیبہ میں آپ پر وہی کے آغاز کے بعد تیرہ برس تک تو خطاب جو ہے وہ رہا ہے اہل مکہ سے اہل عرب سے امیین سے لیکن وہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن جب اب اہل کتاب کے ساتھ آپ کا پیش آیا تو ان کے لیے کنٹراسٹ کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ پھر یہ لفظ امیین قرآن نے استعمال کیا تو گویا کے دو کیٹیگریز ہو گئی ایک اہل کتاب یہود اور دسہرہ اور دوسرے امیین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اس معنی میں یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر 20 میں لفظ آیا اسی طریقے سے امی کا نس خود اہل کتاب کی ایک تفریق کی گئی ہے قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آج نمبر اٹھتر ہے وہ منہ ہم امی یون اللہ کتاب اللہ <عَمَانِيَا> چونکہ یہود میں بھی ظاہر بات ہے سب تو صاحب علم نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں صاحب قرآن تو ہے پوری امت قرآن کی حامل ہے حامل قرآن ہے لیکن وہ حامل قرآن کتنے لوگ ہیں قرآن کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ تم بات جانتی تھی قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا یہی معاملہ وہاں تھا علماء یہود کو معلوم تھا تورات میں کیا ہے تورات کے حکام کیا ہے ان کے تھے ان کے علماء تھے ان کے قاضی تھے وہ جانتے تھے باقی جو ان کے عوام تھے وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے مدعی تھے تورات پر ایمان کے حامل تورات اس معنی میں بحثیت مجموعی تھے مسل الزین الطورات یا ملوہا ظاہر بات ہے کہ آیت نمبر پانچ جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی اس میں اس پوری قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن جاننے والے کتاب کو کتنے تھے وہ تو صرف ان کے علماء تھے تو جو عوام تھے ان کے ان کے لیے بھی لفظ امی آیا ہے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ منہ ہوں امی یون اللہ یا ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے امیین کی ہے ان لوگوں کی ہے کہ جو جانتے ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے ان کی تو کچھ خواہشات ہیں انہیں تو یوں سمجھیے کہ شراب پلا کر جو ہے مست کیا گیا ہے تم کو یو آر چوزن پیپل آف دی لارڈ نہنو ابنا اللہ و ابا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں لنتمسن الار یامودات یا محدود دونوں طرح آئی ہے یا آج ہمیں نہیں چھو سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن یہ دوسروں کے لیے جہنم بنی ہے ہمارے لیے نہیں بنی یہ امانی قرآن کہتا ہے دل کا امانی یہ ہوں کو تم صادقین یہ ان کے امانی ہے خواہشات ہیں وشفل تھنکنگ ہے اے نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل لاؤ تو رات میں بتاؤ کہیں پر تمہیں یہ ضمانت اللہ نے دی ہو ہاتو برہانہ کو بالکل تم صادقین تو اس میں اس وقت ذرا مرثیے کا انداز ہو جائے گا کہ آپ سوچ لیجئے کہ یہی حال ہمارا ہے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو کہ شریعت کیا ہے اور قانون کیا ہے وہ تو جا کر وہ مسئلہ پوچھ لیں گے مولوی صاحب سے باقی یہ کہ اصل جو ہے پوری قوم پوری امت مسلمہ انہی مغالطوں میں انہی امانی کے اندر ہے وہ ہم تو امت مرحوم ہے چاہے اس وقت وہ امت معذبہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس کو میں نے تفصیل سے اپنے عید کے خطمے میں بھی بیان کیا تھا کہ زوربت علیہم علیہ ذلت واباؤ و من اللہ اس کی بولتی تصویر جو ہے منہ بولتی تصویر اس وقت وہ تو مسلمان ہے دنیا کے یہ تو نہیں ہے ہے تو ہم پر ہے مسکنت ہے تو ہم پر ہے غذب خدا کے اندر ہوئے ہم ہیں اس وقت لیکن پھر بھی غرا میں نے جو مضمون ابھی لکھا تھا اس میں یہ الفاظ آ عجیب سے کہ ادھر درہ پڑھ رہا ہے ادھر غرہ بڑھتا جا رہا ہے اللہ کے درے جو ہیں عذاب کے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر غرے کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے ہم تو بڑے اللہ کے چاہیتے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا ہمارا جو